آیت نمبر ایک سو تہتر ہے ون سیونٹی تھری یہاں تک ہم نے پڑھا تھا غالب سمن بکون امین کا حملہ یہاں سے ہے غالبن ون سیونٹی ٹو سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن حين يا أيها الذين آمنوا كنوا من, من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اننا حررنا عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يؤتى به وما أهل به وما لغير الله فمن استغر غير باء ولا عاد فإسمع لي إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا یہاں سے اللہ رب العزت خطاب خاص کر رہے ہیں پہلے اللہ رب العزت نے خطاب عام کیا یا اینا سکول و مما حلالا عبادہ یہ خطاب عام تھا وہاں اور یہاں خطاب خاص ہے تو رغت بھی اسی طرح بن رہا ہے کہ وہ بھی خطاب ناب تو وہاں خطاب عام کیا اللہ رب العزت نے عام لوگوں کو اور یہ ہدایت دی کہ تم جب بھی کہتے ہو تو زمین میں سے طیب چیزیں کایا کرو اور شیطان کی خطوات کی اتباع نہ کرو رب العزت خاص مومنین سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم نے جب بھی کہنا ہے تو طیب طیب طیبات میں سے لیکن وہ جو ہم نے دیا ہے تمہیں یادین امن اے معمان والوں من منتھی کرو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما وہ چیزیں رزقناک ہوں جو کہ ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہے چیزے ہیں. اصل میں اشیاء میں جو ہے نا وہ حلت ہی ہوتی ہے بعض چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے پر پر حرام کر دی جس میں انسان کے لیے نقصان ہو معیشت کا بھی نقصان جسمانی نقصان بھی ہو صحیح لحاظ کے اس کو یوں چیزیں اچھی نہ ہو تو وہ اللہ رب نے انسان کے اوپر کیا کر دی آرام کر دی تو اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ چیزیں ہم نے بطور رزق میں دی ہے وہ قائد کیا ہے اللہ ادا کرنا ہے تو وہ بھی کیا کرے وشکرو لہ پھر ان چیزوں کے کھانے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ اللہ نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہے اور تمہیں ان نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے فلحاق کھانے کے بعد تم اللہ کا بھی ادا کیا کرو ان کن تم یا ہوتا گردون اللہ اور اگر تم ہو اللہ کی خاص عبادت کرنے والے بندے اگر تم نے خاص اللہ کی ہی بندے کرنی ہے تو خیر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرا اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال کھانے کا حکم دے دیا لیکن اس کے بعد اللہ محرمات کا ذکر فرماتے ہیں حلال چیزیں تو ہے کافی چیزیں ہیں لیکن محرمات میں سے جو کہ وہ انسان کے لیے کلی طور پر حرام ہے وہ کیا چیزیں ہیں ان سے انسان بچنے کے لیے اس چیز کو پہچانے گا تو بچے گا تو اللہ جل شاء محرمات کا پہچان کروا رہے یہ نہ کہا کرو محرمات کا ذکر اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے انما علوم بے شک اللہ کی ذات نے اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرار دیا المئی تا کو تا سے مراد کیا ہے وہ جانور ہے جو کہ اپنے موت مر جائے جس کو زبان نہ کیا جائے اس کو میں تا ہیں ایک وہ جانور ہے جس کو انسان ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر اور اس کے اندر سے جو دمی مصقوع ہے بہنے والا خون ہے وہ نکل جاتا ہے تو وہ خون اصل میں حرام ہے وہ حرام خون جب نکل جاتا ہے اس میں سے باقی جو اس کے جسم کے اندر گوشت ہے وغیرہ وہ سارا سارا کیا ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے اگر یہی حلال جانور ذبح کے بغیر مر جاتا ہے اپنے موت سے مر جاتا ہے تو ان کے دم مصقو اس کے اندر سے نہیں نکلتا سب میں رہ جاتا ہے بعد میں یہ دم مصروف اس کے گوشت کے اجزاء کے اندر شرائط کر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے تو گوشت بھی دم مصروف سے مخلوط ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی وجہ سے اسمایتا کا گوشت تانا یہ کیا ہے حرام ہے مشرقی نے مکہ ایسے کہہ کہ کوئی چیزیں اپنے لیے حلال قرار دیتے تھے اس حلال چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے انہوں نے کیل بنائے ہوا راہب اپنی کوئی چیزیں جو ان کو پسند نہیں تھی تو حرام کرتے تھے جو چیزیں حرام ہے پسند ہے تو اس کو حلال سمجھتے تھے اللہ رب اللہ کہ نہیں حلال چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حلال کی حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کی ہے اس کو کوئی بھی اپنے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا لہٰذا وہ کیا حرام ہی رہے گی فرماتے ہیں انما حرم بشک شک حرام کر دیا اللہ نے تمہارے اوپر المعطا مردہ جانور کو ودم اور دم کو خون کو خون بھی حرام ہے خون سے مراد دم مصقو ہے الحم الخنزیر وہ گوشت خنزیر کا اللہ رب العزت نے خنزیر کا گوشت بھی حرام کر دیا کیونکہ خنزیر جو ہے خنز... اس... یہ نجس العین ہے اس کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا مطلب یہ ہے کہ یہ نجس العین ہے ہر چیز اس کی وہ کرانے کے نہیں قابل لہذا نہ اس کا چمڑا استعمال کیا جائے اس کی ہڈیاں استعمال کی جائے کوئی چیز اس کے استعمال کرنے کی کیا نہیں یہ قابل نہیں ہے رحم الخن اللہ نے فرما دیا اس وجہ سے کہ خنزیر کے اندر کچھ قباحتیں ہیں اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا کیونکہ خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے ایک قواحد یہ ہے کہ یہ بڑا حریث ہے جو انسان خنجیر کا گوشت آتا ہے تو پھر اس کے اندر حض کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے وہ زیادہ حریث بن جاتا ہے جو کہ یہ صرف کے قبیح ہے صرف کی مضموہ ہے یہ اچھی صرف نہیں ہے دوسری بھائی خنجیر یہ ہے کہ اس کے اندر بےغیرتی بہت زیادہ ہے یہ بغیر بے ہے تو اس کے اندر غیرت کا کوئی نام کی چیزیں نہیں ہے جو انسان خنجیر گوشت کہتا ہو تو اس کے اندر بھی بےغیرتی آ جاتی ہے اس کے اندر سے غیرت مر جاتی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خنزیر خود نجس ہے اسی لیے کہ نجازتیں کہتے ہیں قاضورات وغیرہ انسان کے جو قاضرات ہے گندگی ہے اس کو بڑے شوق سے یہ کہتا ہے تو لہٰذا خنزیر کا گوشت کانا یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ کیونکہ خود نجس لائن ہے نجس چیزیں کا کا یہ خود نجس بن جاتا ہے اللہ رب العزت نے اس کو گندہ قرار دیا اور یہ نہ ہے اور اسی طرح تیسرے, تیسرے نمبر پہ ہنسر ہو گیا چار نمبر پہ او ماں اہل اور وہ چیز جس, جس کے اوپر نام لیا جائے اللہ کے ماں سے کسی اور کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ سے اشارہ ہے نظر لے غیر رندا کی طرف وہ چیزیں جو نظر مانی جاتی ہے لغیر اللہ وہ چیزیں کیا ہے اس کا تانا حرام ہے نظر لغیر اللہ ٹھیک ہے نا جی یعنی وہ جانور جس پر اللہ کی سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور اللہ کے نام کی ماں سے کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے یا اس کو کسی کے نام پر نامزد کیا جائے تو یہ دونوں صورتوں نے یہ کیا ہے یہ حرام ہے ٹھیک ہے نا جی تو وما اوہل اور وہ چیز جس پہ نام لیا جائے کہ ہی اس جانور کے اوپر غیر اللہ معاشی سوائے اللہ کی کسی اور کا کسی اور کے نام پر اس کو نامزد کیا جائے ہاں جی اس کو نظر لغیر اللہ کہتے ہیں یا ذبح کرتے وقت کسی ان محرمات سے ان کے ما سے کوئی چیز انسان کو کہانی بھی نہیں مل رہی اور انسان بالکل حالتِ رم میں ہے اور آخری اس کا اسٹے ہے کی اگر یہ حرام چیز بقدر ضرورت نہیں کہتا تو یہ مر جائے گا اس کو موت کا خطرہ ہے تو وہ صورت اللہ رب نے کیا کر دی مسنا کر دی اللہ نے فرمایا گا اس طرح حالت انسان پر ہے کہ اگر ایک لقمے دو لوگ میں سے اس کی جان بچ جب ہے اور چیز کھانے کے لیے نہیں ہے تو حرام یا رحمت وغیرہ یا کسی طرح عمایل میں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی سی چیز کھا سکتا ہے تو یہ اس صورت ہے اللہ اس کا ذکر فرمایا منی استرا جو مجبور ہو جائے اس کو انتہائی مجبوری کی حالت پیش آ جائے تو اور ان حرام چیزوں میں سے کچھ کا لے اور کھانا چاہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہے یہ جائز ہے لیکن شرط کے ساتھ یہ نہیں کہ رس اور اپنے پیٹ کو بھر دے نہیں رئی ہیں ایسا ہے کہ مقصد اس سے لذت حاصل کرنا نہ ہو لذت کے لیے نہ کہے بلکہ اپنے نفس کو بچانے کے لیے کہ دن اور نہ ہو وہ ضرورت کے حد سے زیادہ آگے بڑھنے والا حد ضرورت سے زیادہ نہ ہے جتنی ضرورت ہے اس کو اور اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اتنا کالے کی زندہ رہ سکے اور اگلے مرحلے تک کوئی حال چیز مل جائے اور وہ کالے تو اتنا کالے بس یہ کافی ہے حد سے تجاوز نہ کریں فلا ع دن فلا اطمعی پھر اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر مجبور ہو گیا اور اپنے نفس کو بچانے کے لیے حرام چیز میں سے تھوڑی بہت کر تو یہ دو شرطیں ہیں کہ لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو اور حد سے بھی زیادہ نہ تاکہ یہ کیا ہو سکے یہ بچ سکیں اسے طرح لے تو یہ کالی لیا اس نے حرام کہا لیا اور حرام کہ کے اپنے آپ کو بچا لیا ظاہری طور پہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تو گناہ کر دیا لیکن گناہ تو ہو گیا لیکن اللہ غفور اور رحیم اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ ہے رحیم ہے کیوں اس کو اللہ بخش بھی دے گا اور رحم بھی کرے گا اس کے اوپر اللہ اس کی گرفت نہیں فرمائیں گے اور یہ اللہ کے ہاتھ گناہ گار نہیں ہوگا اسی لیے کہ اللہ کو اس کی حالت معلوم ہے کہ اس بنے نے جو حرام چیز کہی ہے یہ بآمری مجبوری کا ہی ہے اور بآمری مجبوری کا بھی بار کو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے جیسا کہ فطی فائدہ ہے حجیف کہا حضرات کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا ہو جاتی ہے وہ جائز ہوتی ہے ٹھیک ہے ضرورت ایک محضور چیز ہے حرام چیز ہے ممنوع چیز ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے وہ بھی جائز ہو جاتی ہے لہٰذا تو اس میں یہی مسئلہ ہے کہ بوقت کی ضرورت اس طرح یہ کر سکتا ہے اگر ضرورت نہیں ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے یہ حرام ہے تو حرام کا کھانا کیا ہے یہ حرام ہے تو لہٰذا اس سے انسان گناہ ہو جاتا ہے اگر بوقت اس قرار یہ کھا لیتا ہے تو یہ بظاہر تو گناہ لگتا ہے لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں غفور و رحیم ہوں تو میں اس کی گناہ بخش دوں گا اور اس کو اس کے اوپر میں لحم فرما ابھی یہاں اللہ رب العزت مانوی محرمات کا ذکر فرما کرتے ہیں ظاہری کیا تھی محرمات چیز تھی یعنی خنزیر کا کانا دم کا سیتارہ محتا کا اور وما اللہ. یہ وہ کیا ہے؟, محرمات ہے ان کا اللہ نے ذکر فرما دیا ابھی اللہ عبت یہاں سے ان اللہ دین اقن اللہ عمین یہاں سے اللہ رب العزت ان محرمات ذکر فرماتے ہیں بہت وہ محرمات باطلی ہیں یا ان کو اب محرمات کی کیا کہتے ہیں سعجی فرماتے ہیں ان الذین یکتمون پیشت تک وہ لوگ جو کے اتمان کرتے ہیں چھپاتے ہیں ما ان احکامات کو ان آیتوں کو انزلاللہ اللہ نے اتاری ہے من ان کتاب کتاب میں سے وَوَيَشْتَغُونَ بِهِ تَمَنًا مُقَلِيلًا اس کے بدلے میں وہ تھوڑے سے بدل کیا لیتے قیمت وصور کرتے ہیں اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب تو چپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصور کر لیتے ہیں اور اس کو فروخت کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے یہ بھی حرام کام ہے یہ حرام معنوی ہے تو حرام معنوی اس نے اختیار کیا تو یہ گناہ ہے اور اس کے گناہ کا بدلہ کیا ہے اللہ رب الزت ان کو کیا سزا دیں گے اللہ فرماتے ہیں الا اکما یہ لوگ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں اپنے پیٹ ڈالتے نہیں کہتے آپ کو ان کو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے احکامات کو بیچ کر یہ اپنے پیٹوں کو بھر رہے ہیں رشوت لے رہے تو یہ ان کا یہ ہے کہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر انہوں نے صرف اور صرف ماں سوائے آگے جہنم کے اور کچھ نہیں ڈالا قیامت اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا اللہ ناراض رہے گا ان سے ایک تو یہ سزا ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بڑھ رہی ولہ کلقیام اور نہیں کرے گا بات اللہ رب ان سے روز قیامت میں مطلب یہ کہ اللہ ان سے ناراض ہوں گے ایک بات ایک بات یہ ہے کہ ان کو ہو رہی ہو اس وقت یہ فریق کریں گے اللہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کبھی بھی ان سے بات نہیں کرے گا یہ مطلب مراد ہے یعنی جب سزا ان کو مل رہی ہو اس وقت اللہ کو یہ پکاریں گے اللہ ہمیں بچا دو معاف کر دو تو اللہ کبھی ان کے بات سنے گے نہیں کبھی نہیں سنے گا تو ان کو اور تکلیف ہوگی لہذا یہ بھی یہ کیا ہے ایک عذاب ہے اللہ فرماتے ہیں والا از کی ہے مورنہ ان کو پاک کرے گا جیسے کہ عام برمان کو اللہ پاک کر کے جہنم میں سزا دے کر نکال کر پھر جنت میں بیچتے ہیں لیکن یہ کبھی پاک بھی نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا میں ایسے ناپاک حرکات انہوں نے کی کہ معنوی طور پر محرمات کے یہ مرتکب رہیں تو لہذا یہ کبھی قیمت میں جہنم کے آگ سے بھی پاک نہیں ہوں گے اللہ تعالی ان کے تذکر بھی نہیں کرے گا اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو پاک نہیں کرے گا علیم اور ان کے لیے ان کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا تھا ضلالت کو مقابلے میں ہدایت کے مقابلے میں ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا خود یعنی ہدایت ایک طرف, طرف گمراہی انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر ہاتھ ڈالا اور اس کو ڈالیا تو خریدا اپنے لیے منتخب کر دیا کیونکہ انسان وہی چیز کو خریدا ہے جس چیز کو پسند آ جاتی ہے یا جس چیز کی طرف کی ضرورت ہو تو اس چیز کو انسان خرید کر کیا کرتا ہے اپنا کام چلاتا ہے تو انہوں نے بھی یہی کیا ایک طرف ہدایت پڑی ہوئی تھی دوسری طرف گمراہی تھی انہوں نے گمراہی کو اپنی ضرورت سمجھ کر اختیار کر لیا اور جو ہدایت ہے جو اصل دی ان کی اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں تو یہ گنا ان کا اپنا ہے تو لہٰذا یہ سزا کے مستحق ہے یہ رحم کے کیا نہیں قابل نہیں ہے اکل علی نسطہ طویل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کی گمراہی ہدای براہ اللہ یہ کلمہ بطور خیل تعجب پوچھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کس چیز نے ان کو کیا کر دیا صبر دلا دیا عالماری جہنم کے آگ سے اس کے سہنے سے مطلب ہے کہ یہ ہے اندازہ کرو کہ یہ دوزف کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں مطلب یہ ہے شاید رامہ اصبرحم کس چیز نے ان کو صبر دلایا علن عذاب جہنم کے سہنے پر مطلب یہ ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ عذاب جہنم کتنا آدمی سہ سکتا ہے کتنا برداشت کر سکتا ہے ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے لہٰذا یہ لوگ بیوقوف ہے صفحت میں مبتلا ہے تو انہوں نے کیا کر دیا اللہ ان کے طرف راستے ہم وار کرتے ہیں ہدایت کے جنت کے لے جانے کے اللہ ان کو کہتا ہے اور یہ دوسری طرف چلانگے لگاتے ہیں اور عمرہی کو خرید لیتے ہیں عذاب کو خرید لیتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ مسک بنتے زیادہ کا اللہ جد ال کتابی اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کتاب کو اتارا بالحق کے حق کے ساتھ یعنی جو کتاب اللہ نے اتاری ہے وہ حق ہے اس کو بیچنا گمراہی کو خریدنا اس پہ پیسے لینا اور اپنا کام سیدھا کرنا دینی شریعت کے اندر کے کرنا گڑبڑ کرنا یہ کیا ہے یہ مناسب بات نہیں یہ تو اللہ کی کتاب ہے جو حق ہے کوئی انَََ الدین الطلف و فی الکتاب الفی شفوق امد جن لوگوں نے مخالفت کا رویہ اختیار کیا اختلاف فی الکتاب. کتاب کے بارے میں جنہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف کا طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے نفی شقاق امد وہ زد میں بہت دور نکل گئے ہیں. زد ہاں جی شفاق کہتے ہیں بدبختی زد, زد, زد کے اندر وہ بہت دور نکل گئے ہیں. مطلب یہ بہت دور ہے مطلب حق سے دور ہے اپنے زد کی وجہ سے حق کی طرف نہیں آتے یہ باطل کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں. عذابی الہی کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنے لیے کیا بنا دیے انہوں نے یعنی جہنم میں اپنے لیے ٹکانے بنا رہے ہیں تو اللہ رب رز فرماتے ہیں یہ ان کے اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ تو روز قیامت میں پھر اللہ ان کے لیے ظالم نہیں ہوں گے جو اللہ ان کے ساتھ کرے گا وہ پھر ٹیک کرے گا لہذا کوئی اللہ پر اعتراض نہیں کر سکے گا تو اللہ رب سے فرماتے رائے کہ ان اللہ نچرن کتاب بالحق حق یہ اس لیے ہوگا کیا چیز ہوگا یعنی یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جہنم کے آگ یہ کتنے سہ سکتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ اللہ نے حق کتاب کو اتاری ہے یعنی اللہ کی کتاب باطل نہیں ہے یہ سو فیصد حق پر ہے جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے اور وہ آپس میں مختلف رہے تلفوں سے برا دیے کہ آپس میں انہوں نے اختلاف کیا کتاب سے کبھی متفق نہیں ہوئے اللہ فرماتے ان کا نتیجہ کیا ہے لفیشن بعید نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ضد کے اندر بہت دور چلے گئے ہیں حق سے بہت دور نکل گئے حق پیچھے رہ گیا ہے اور گمراہی میں آگے اور بڑھ رہے ہیں لہٰذا اس طرح لوگوں کے لیے کیا ہے پھر آگے جہنم ہی ہوگا تو اللہ رب العزت نے برحق دے دی اور سزا کا جو اللہ نے اعلان کیا یہ لوگ سو فیصد اس سزا کی کیا ہے یہ آیت نمبر ایک سو ستہتر ہے انشاءاللہ اللہ یہ کل پڑھیں گے تو یہاں سے اللہ رب العزت وہ یہودیوں کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ قبلے کے بارے میں جتنے آپ سرگرم ہیں اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں کہ اس نے قبلہ کیوں چینج کیا آپ لے کے بات چھوڑے اپنی دین کی درستگی کی طرف آئے تو اللہ رب العزت یہاں سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں یہود سے کہ وہ البت نے ان کی فواہد کا بھی کیا فرمایا یہاں ذکر فرمائے ان شاء اللہ یہ کل پڑھیں گے اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی طرف عطا فرمائے واخر و الحمد الحمدللہ رب العالمین اور کل سے انشاءاللہ جیسے کہ وہ میسج آیا تھا ساڑھے نو بجے تفصیل کی کلاس کو